السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہانی زبانی کے ہستے مسکراتے چمکتے دمکتے ساتھیو خوش آمدید آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں منشی منقع کی ایک اور کہانی جن کی دو کہانیاں آپ پہلے سن چکے ہیں عنوان ہے منشی منقہ نے بلی بیچی اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے محمد یونس حسرت نے ایک صبح منشی منقعہ ناشتے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ بیگم نے کہا میں ذرا اپنی بہن کے پاس جا رہی ہوں وہ بیمار ہے اس کی خبر گیری کرنے والا کوئی نہیں دو ایک روز میں واپس آ جاؤں گی میرے پیچھے گھر کا خیال رکھنا منشی منقہ بولے بلی کو بھی ساتھ لے جا رہی ہو نہیں بیگم نے جواب دیا مانو یہی رہے گی گھر کے ساتھ مانو کا بھی خیال رکھنا یہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے میرے لیے مانو کا خیال رکھنا بہت مشکل ہے منشی منقہ نے کہا یہ ایک وقت مجھے پریشان کرنے پر تلی رہتی ہے تم تو یوں ہی گھبرا رہے ہو بیگم نے کہا مانو تمہیں کھا نہیں جائے گی اپنے لیے کھانا تم تیار کر سکتے ہو یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے دودھ والا دودھ دے گیا ہے بیکری والا آئے گا تو ڈبل اوٹی دے جائے گا الماری میں مچھلی بھی موجود ہے اور دو انڈے بھی پڑے ہیں تل کے کھا لینا بہت اچھا منشی منقعہ نے کہا اور ہاں مانو کو دودھ روز دیتے رہنا بیگم نے کہا ایسا نہ ہو اپنا پیٹ تو بھر لو وہ بیچاری بھوکی رہے اور باہر جاؤ تو دروازہ کھلا چھوڑ کر مت جانا اور پانی کی ٹونٹی کھلی نہ چھوڑ دینا اور تم اس طرح اور اور کرتی نہیں تو گاڑی نکل جائے گی منشی منقع نے کہا وہ بیگم کے لمبی چوڑی ہدایات سے اکتانے لگے تھے بیگم نے ہستے ہوئے اپنا بیگ سنبھالا اور باہر چلی گئیں ان کے جانے کے بعد منشی منقہ کچھ دیر تو اخبار دیکھتے رہ پھر انہیں گھر کے کام کاج کا خیال آیا. بیگم کی واپسی تک انہیں برتن دھونے اور کھانا پکانے سے لے کر جھاڑو دینے تک ہر کام خود ہی کرنا تھا سب سے پہلے انہیں برتن دھونے کی طرف توجہ کی اور سارے گندے برتن جمع کر کے ٹونڈی کے نیچے لا رکھے بلی کھڑکی میں بیٹھی انہیں برتن دھوتے دیکھتی رہی پھر ان کے پاس آ کر میاو میاو کرنے لگی ملشی منق سے ہٹاتے ہوئے بولے hey, یہاں سے جاؤ کیا میاؤں میاؤں لگا رکھی ہے صبح تمہیں دودھ تو مل چکا اب بھی وہ کیوں میاؤں میاؤں کر ہی جا رہی ہو بلی نے منشی منقع کو ان کے ہال پر چھوڑا اور میز پر چڑھ گئی وہاں دودھ کا جگ پڑا تھا بیگم جلدی میں تھی اور منشی منقعہ کو اسے الماری میں رکھنے کا خیال ہی نہیں آیا تھا بلی نے دودھ پینے کی کوشش کی تو جگ الٹ گیا سارا دودھ میز پر پھیل گیا بلی خوش ہو کر سڑپ سڑپ دودھ چاٹنے لگی جگ کے گرنے کی آواز سے منشی منقعہ نے پر انہیں غصہ تو آنا انہوں نے بلّی کو ایک دھپ جمانے کی کوشش کی تو بلّی پنجہ مار کر کھڑکی سے باہر کود گئی مرشی منقع کے ہاتھ پر کئی خراشیں آئیں اور مانوں کو برا بھلا کہتے ہوئے پھر برتن دھونے لگے برتن دھونے کے بعد انہوں نے باورچی خانے اور اس کے ساتھ کے کمرے کی صفائی کی اس کام سے فارے ہوئے تو خاصی تھکاوٹ محسوس کر رہے تھے چنانچہ وہ آرام کرسی پر آ بیٹھے کہ ذرا آرام کر لیں جلد ہی انہیں نیند آ گئی منشی منہ نیند کے مزے لے رہے تھے کہ دھم سے کوئی چیز ان کے پیٹ پر آ گری ان کے بدن میں سوئیاں سی چبنے لگی وہ ہڑبڑا کر اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں مانو بڑے مزے سے ان کے پیٹ پر بیٹھی اپنے نوکیلے پنجے ان کے بدن میں چبو رہی ہے انہوں نے اسے پرے چھٹک دیا اور پھر دروازہ کھول کر اسے باہر نکال دیا بلی کا باہر نکال کر وہ فرطمینان سے آرام کرسی پر لیٹ کر سو گئے مگر ابھی تھے کہ بلی کھڑکی کے راستے اندر آئی اور چھلانگ لگا کر سیدھی ان کے پیٹ پر پہنچ گئی منشی منقعہ پھر ایک دم گڑبڑا کر اٹھ بیٹھے ان کے جاگتے ہی بلی چھلانگ لگا کر بھاگ گئی منشی منقع نے دوبارہ سونے کی کوشش نہیں کی کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ بلّی انہیں سونے نہیں دے گی اور اسی طرح تنگ کرتی رہے گی وہ باورچی خالی طرف بڑھے اور الماری کھول کر دیکھنے لگے کہ دوپہر کے کھانے کے لیے کیا کچھ مناسب رہے گا اتنے میں باہر دروازے پر بیکری والا آ گیا منشی منقہ اس سے ڈبل روٹی لینے چلے گئے اور باورچی خانے کا دروازہ اسی طرح کھلا چھوڑ گئے بلی نے موقع غنیمت جانا اور الماری میں سے ایک مچھلی کھسکا لی اور اسے منہ میں دبائے باہر کا رخ کیا منشی منقہ نے بلی کو مچھلی منہ میں دبائے دیکھا تو بڑے ناراض ہوئے بیکری والے سے کہنے لگے بڑا تنگ ہوں میں اس بلی کے ہاتھ ہوں سنمیاں تم چاہو تو یہ بلی لے جا سکتے ہو بیکری والا بولو ہاں میری بیکری میں بڑے چوہے ہیں یہ چوہوں کو پکڑ سکتی ہے تو اسے لے جاتا ہوں منشی منقہ نے دوڑ کر بلی کو پکڑا اسے ایک تھیلے میں بند کیا اور تھیلا بیکری والے کے حوالے کر دیا بیکری والا بلی کو لے کر چلا گیا منشی منقہ خوش ہوتے ہوئے اپنے آپ سے کہنے لگے خوب ہوا اس بلی سے میری جان چھوٹی اب اگر باورچی خانے کا دروازہ کھلا بھی رہ جائے تو کوئی خطرہ نہیں بلی کے جانے کے بعد اس گھر میں امن ہی امن ہے چین ہی چین ہے مزے ہی مزے ہیں منشی منقع کا وہ دن واقعی بڑے مزے سے گزرا رات کے کھانے کے لیے انڈوں کا آملیٹ بنایا ایک پلیٹ میں ڈال کر میز کی طرف بڑھے اچانک کوئی چیز ان کی ٹانگوں کی درمیان میں آ گئی وہ گڑبڑا کر دھم سے فرش پر گرے پلیٹ ان کے ہاتھ سے گر کر چکنا چور ہو گئی گرتے ہی ان کا سر دیوار کے ساتھ اس زور سے ٹکرایا کہ آنکھوں کے سامنے تارے سے ناچنے لگے ایک آواز آئی تو منشی منقعہ نے چونک کر دیکھا مانو کچھ دور بیٹھی ان کی طرف دیکھ رہی تھی وہ غصے سے بولے تو یہ سب تم ہار ہی شرارت ہے بیکری سے واپس آگئی ہو شاید وہاں کے چوہے تمہیں پسند نہیں آئے کیا لینے آئی ہو اب یہاں بلی کی حرکت سے انہیں فوراً ہی اپنے سوال کا جواب مل گیا بو پاکر بلی آملیٹ کی طرف جو کی تو دور کونے میں جا گرا تھا اس سے پہلے کہ منشی منقعہ اس سے روک سکتے اس نے آملیٹ منہ میں دبایا اور باہر بھاگ گئی باپ رے منشی مرقع نے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی یہاں ہوتے ہوئے مجھے کچھ کھانے کو نہیں ملے گا اچھا میں بھی اسے باہر ہی رہنے دوں گا رات بھر اندر نہیں آنے دوں گا بالکل نہیں آنے دوں گا رات کو انہوں نے بالکل دروازہ نہیں کھولا بلی کو باہر ہی رہنے دیا سارے دروازے کھڑکیاں اچھی طرح بند کر کے وہ سونے کے لیے اوپر اپنے کمرے میں چلے گئے اب منشی منقہ نے ایک نہایت ہی عجیب خواب دیکھا یہ خواب عجیب بھی تھا اور کسی قدر ڈرونا بھی انہوں نے دیکھا کسی نے انہیں زمین پر پیٹھ کے بل لٹا کر ان کے پیٹ پر اینٹوں کا ڈھیر رکھ دیا ہے ان اینٹوں کا یہ ڈھیر اونچا ہی اونچا ہوتا چلا جا رہا ہے منقہ چیخ مار کر خواب سے جاگے دیکھنے لگے کہ ان کے پیٹ پر یہ بھاری بوجھ کیسا ہے <laughs> یہ بوجھ سوائے بیمانوں کے اور کسی کا نہیں تھا وہ ان کے کمرے کی کھڑکی یا شاید روشن کے راستے اندر آ تھی مگر کمرے کا دروازہ چونکہ بند تھا اس لیے نیچے نہیں جا سکتی تھی اس لیے اس نے منشی منقعہ کے سینے پر اپنا ڈیرا جما لیا تھا منشی منقعہ نے اٹھ کر بلی کو اپنے بسر سے بھگا دیا کہنے لگے تم حد سے بڑھ گئی ہو بیمانوں اب مجھے تمہارا کچھ نہ کچھ بندوبست کرنا ہی پڑے گا دن چڑھتے ہی تمہیں کسی کے ہاتھ بیچ دوں گا اور واقعی منشی منقع نے ایسا ہی کیا سب ناشتے سے فارغ ہوتے ہی بلی کو ڈبے میں بند کیا اسے اٹھا کے تقریباً دو میل کا سفر کر کے ایک ایسی عورت کے پاس پہنچے جسے بلیاں بہت پسند تھیں جو ان کی بیگم سے کئی بار اس بلی کو خریدنے کی خواہش ظاہر کر چکی تھی منشی منقع نے پچاس روپے میں بلی اس عورت کے حوالے کی گھر کو واپس ہوئے بلی سے چھٹکارا پاک کر وہ بہت خوش تھے اس خوشی میں نے کچھ مٹھائی خریدی گلاب کے سرخ سرخ پھولوں کا ایک گلدستہ بھی خرید لیا گھر پہنچے تو بیگم کی طرف سے آیا ہوا پیغام ان کا انتظار کر رہا تھا بیگم کی بہن کی حالت اب اچھی تھی اور وہ اسی شام واپس آ رہی تھیں گلدستہ اور مٹھائی کا ڈبہ ایک طرف رکھ کر وہ گھر کی صفائی کرنے لگے تاکہ بیگم گھر کو صاف ستھرا دیکھ کر خوش ہو جائیں گلدستہ انہوں نے ڈرائنگ روم کی میز پر گلدان میں سجا دیا مٹھائی کا ڈبہ گلدان کے ساتھ ہی رکھ دیا بیگم واپس آئیں تو گھر کو صاف ستھرا دیکھ کر بہت خوش ہوئیں پھر جب انہیں ڈرائنگ روم میں گلدستہ اور مٹھائی کا ڈبہ دیکھا تو بولی یہ کون لایا ہے ہم لائیں ہیں منشی منقعہ نے شان سے کہا اپنی بیگم کے لیے لائے ہیں بڑی تکلیف کی تم نے بیگم نے خوش ہو کر کہا مگر کچھ کچھ سوچ کر کہنے لگی اور ان کے لیے پیسے کہاں سے آئے تھے منشی منقعہ اس سوال کے لیے بالکل تیار نات ہے نہ بلی کو بیچنے کی بات بیگم کو بتانا چاہتے تھے اس لیے وہ پہلے تو گھبرا گئے پھر سنبھل کر مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولے بس آ گئے کہیں سے ہو سکتا ہے میں نے بلی بیچ دی ہو کیا بیگم نے حیرانی سے کہا مگر تم اتنی ظالم کیسے ہو سکتے ہو میری پیاری مانوں کو بیچ ڈالو مذاق نہ کرو تم اچھی طرح جانتے ہو تم ایسا کرو گے تو میں عمر بھر تم سے بات نہیں کروں گی بیگم کی بات سن کر منشی منقع گڑبڑا گئے اندر ہی اندر ڈر رہے تھے کہ اگر بیگم کو اصل بات کا علم ہو گیا تو وہ مجھ سے کٹی کر لیں گی مگر مجھے یقین ہے تم ایسی حرکت نہیں کر سکتے بیگم نے کہا تم اپنے جیب خرچ کی رقم سے میری گلدستہ و مٹھائی لائے ہو گئے میں تمہاری شکر گزار ہوں پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی ارے مانو نہیں نظر آ رہی کہاں ہے وہ منشی منقہ یہ خیال کر کے کانپنے لگے کہ اب بھانڈا پھوٹنے والا ہے پھر اچانک ایسی بات ہوئی جو منشی منقہ کے وہموں گھمانے بھی نہیں آ سکتی تھی مانو کھلے دروازے میں سے دوڑتی ہوئی اندر آئی آتے ہی بیگم کی ٹانگوں سے لپٹ گئی بیگم نے اسے پیار کرتے ہوئے گود میں اٹھا لیا اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھرتے کہنے لگی ارے تم کہاں تھی مانو تمہیں خبر بھی ہے منشی صاحب کیا کہہ رہے تھے کہہ رہے تھے ہو سکتا ہے میں نے مانو کو بیچ ڈالا ہو اور منشی منقعہ کو زندگی میں پہلی بار بلّی کے اس طرح واپس آ جانے سے اتنی خوشی ہوئی جو بیان سے باہر ہے بلّی نے واپس آ کر ان کا پردہ رکھ لیا تھا مانو یقیناً بیکری والے کی طرح اس عورت کے پاس سے بھی بھا گئی تھی اب وہ سوچ رہے تھے کہ اس سے پہلے کہ وہ عورت بلی کے لیے ان کے گھر آئے انہیں خود اس کے گھر جا کر اس کی رقم واپس کر دینی چاہیے اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم اپنے ارد گرد کے لوگوں کا اچھا سا خیال رکھا کیجئے اللہ حافظ